عوحل آ موسو وسلی مو تصدی تو ملک ولاسکیا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد وعدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم سورہ نساء کی آیت نمبر 88 ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کنزول ایمان تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں عندہ کر دیا ان کے کوتکوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پاؤ گے پہلے یہ ارشاد ہوا تھا گزشتہ درسے قرآن میں دروس میں آپ سن کہ بری شفاعت کرنے والے یعنی مسلمانوں کو بہکانے والے کو گناہ میں حصہ ملے گا اب اس کے مزباق کا ذکر ہے کہ بعض منافقین مسلمانوں سے علیحدہ رہ کر کفار سے میل رکھتے ہیں بلکہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کافر مطلق ہیں ان پر ویسا ہی جہاد کرو جیسا کھلے کافروں پر کرتے ہو پہلے فرمایا گیا تھا کہ منافقین آپ کے ساتھ جہاد میں جانے سے ہچکچاتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارے مقابل کفار کی امداد کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ جہاد میں کیا شریک ہوں گے یعنی منافقین کا ایک عیب بیان کرنے کے بعد اب ان کا دوسرا ایب بیان اس آیت مقدسہ میں کیا جا رہا ہے فما فی فی تسبو تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ تعالی نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب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 ایک روایت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ منافقین مدینہ عبداللہ بن اوبئی وغیرہ کے متعلق آئی جو عہد میں جا کر واپس لوٹ آیا مگر یہ روایت اس آیت کے مضمون کے خلاف یہاں ان کے قتل کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ عبداللہ بن عبی قتل نہ کیے گئے نیز ان کو ہجرت کی ترغیب نہ ہجرت کیسے کرتے وہ تو رہتے یہی تھے مدینہ پاک میں باغ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ قبیلہ ارانہ کے متعلق نازل ہوئی جو مدینے میں آئے پھر مرتد ہو گئے اور قتل کر دیے گئے مگر آیت کا مضمون اس کے بھی خلاف کیونکہ ان کے متعلق صحابہ کا اختلاف نہ ہوا میر جب وہ اسی دن شام سے پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تب میدان میں ڈلوا دیے گئے جہاں سسک سسک کر وہ مرے پھر ان کی ہجرت کے کیا معنی لہذا چند ایک روایات جو کہ مفسرین کرام کے نزدیک زیادہ صحیح ہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مدینے آئے بظاہر مسلمان ہو کر یہاں رہنے سہنے لگے کچھ روز بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ مدینہ پاک کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم میدان بدر کی طرف کوچ کر جائیں تاکہ وہاں تندرست رہیں انہیں اجازت دی گئی یہ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح جگہ جگہ ٹھہرتے ہوئے بدر پہنچے پھر وہاں کچھ دیر رہ کر اور آگے بڑھ گئے حتیٰ کے بڑھتے بڑھتے مکہ ہی پہنچ گئے اور کفارے مکہ سے مل گئے جب ان کے مکہ معظمہ پہنچنے کی خبر مدینہ پاک میں گئی تو صحابہ نے ان کے متعلق بحث کی باز نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ مسلمان ہیں مخالف آب و ہوا کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے ہیں وہ کلما گو تھے ہم کو ان کے متعلق شک نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی جنگ میں وہ ہمارے قابو آ جائیں تو انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے بعض نے کہا کہ یہ لوگ پہلے منافق تھے نفاق سے کلمہ پڑ گئے تھے اب شرع کھلے کافر بن گئے اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو دار الاسلام سے نکل کر دار القفر میں کیوں پہنچ جاتے تو اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس دوسری جماعت کی پائید کی گئی اب ذرا ترجمہ سنے تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی فرمایا تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے یعنی اللہ نے بھی ان کو منافق فرما دیا تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں عمدہ کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہر گز اس کے لئے راہ نہ پاؤ گے اور ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک قوم مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان ہوئی کچھ روز رہ کر عرض گزار ہوئے کہ ہماری زمین مکانات اطراف مکہ میں ہیں اجازت دی جائے کہ ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں پھر بغیر اجازت حاصل کیے وہاں چلے گئے ان کے متعلق صحابہ میں بحث ہو گئی ہر ایک کی اپنی رائے تھی تو اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور بعض لوگ مکہ میں بظاہر ایمان لے آئے تھے مگر باوجود قدرت کے وہاں سے ہجرت نہ کرتے تھے بلکہ موقع پڑنے پر وہ مسلمانوں کے مقابل کو مکہ کی حمایت کرتے تھے یا اس حمایت پر مجبور ہوتے تھے ان کی خبریں مدینے میں آتی رہتی تھیں تو صحابہ ان کے متعلق رائے زنی فرماتے تھے کہ کوئی انہیں مومن کہتا کوئی کافر کہتا ان کے متعلق نازل ہوئی تو بہرحال درس اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا کہ تم ان منافقوں کے متعلق جو پہلے منافقت سے کلمہ پڑ گئے تھے پھر اسلام سے پھر کر شران مرتد ہو گئے تم دو گرو ہو گئے کہ تم میں سے بعض ان کی ظاہری کلمہ گوئی سے دھوکہ کھا کر اب بھی انہیں مسلمان کہہ رہے ہو تم تو ان کے متعلق آپس میں جگڑ رہے ہو مگر اللہ نے انہیں خود ان کی غداری بد عہدی بے وفائی محبت کفار حب وطن شوق کاروبار کی وجہ سے ادھر ہی لوٹا دیا جدر سے وہ آئے تھے اس طرح کے انہیں کھلا کافر بنا دیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دلائل سے ان کا ایمان بڑھ کے ان کے ایمان پر مناظرہ کر کے انہیں ہدایت دے دو جنہیں اللہ تعالی کافر و گمراہ کر چکا تو یہ ناممکن ہے یقین رکھو کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے راہ ہدایت تم ہر نہ پاؤ گے وہ خدا رسی کا راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا تو معلوم چلا جی کہ مرتد کی سزا قتل ہے دیکھو یہ لوگ جنہیں مرتد قرار دیا گیا ان کے قتل کے متعلق صحابہ میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے اس جماعت کی حمایت فرمائی جو ان کے قتل کے قائل تھے مسلمانوں کے مقابل کفار سے ساز باز کرنے والا اگرچہ کلمہ ہی بڑھتا ہو قتل کا مستحق ہے کہ وہ ملک و قوم و ملت کا غدار ہے محض ظاہری ایمان کے بعد کفر کا ظاہر ہونا ارتداد ہے یعنی جو پہلے شرائن مسلمان مان لیا گیا پھر اس نے کفر کیا تو وہ مرتد ہے دیکھو منافق در حقیقت چھپے کافر تھے مگر بظاہر مسلمان مانے گئے تھے اس لیے کفر ظاہر کرنے پر مرتد مانے گئے ہر کلمہ پڑھ لینے والا مومن نہیں جب اس سے علامات کفر ظاہر ہوں تو وہ مرتد ہے اگرچہ بظاہر اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے دیکھو یہ منافقین کلمے کی انکاری نہ ہوئے تھے مگر ان کے ارتداد کا حکم دیا گیا اور کفار سے محبت کبھی کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے کفار مرتدین کی حمایت بری ہے ان کی مخالفت ضروری ہے اللہ تعالی نے ان کی حمایت کرنے والوں پر اتاب فرمایا اگر ہم کسی کافر کو دلائل سے مسلمان ثابت نہیں کر دیں تو ہمارے دلائل سے وہ مسلمان نہ بن جائے گا اسلام و ایمان تو اس کے اپنے اخلاص سے میسر ہوگا اور بعض بد کفر و ارتداد کا ذریعہ بن جاتی ہیں بلکہ بعض بد پر کفر کی مہر لگ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور جسے اللہ تبارک کا وطلا گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کے سارے دروازے بند ہیں وہ کسی طرح ہدایت نہیں پا سکتا کچھ نصیب حضور علیہ السلط وسلام سے دور رہتے ہوئے بھی ہدایت لے لیتے ہیں اور نصیب لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر خدمت میں رہ کر بھی ہدایت نہیں پاتے دیکھو حضرت اویس او قرنی رضی اللہ تعالی عن ہو یمن میں رہ کر مومن متقی بن گئے اور یہ بدنسیب منافق مدینے آ کر حضور کو دیکھ کر حضور کی صحبت میں رہ کر بھی بے دین رہے کہ پہلے منافق بنے پھر مرتد ہوئے شیطان نور خانہ میں ملائکہ کے پاس رہ کر بھی ابلیس ہی رہا صحبت ضرور تاثیر رکھتی ہے مگر اس تاثیر کے حاصل کرنے کے لیے قابلیت بھی چاہیے باہر آیت کریمہ بہت ہی عبرت ہے ہر مسلمان اس عبرتناک ان سے سبق حاصل جو ہے وہ کرے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے پرندہ دو بازوؤں سے اڑتا ہے ہم دو پاؤں سے چلتے ہیں گاڑی دو پہیوں پر حرکت کرتی ہے ایسے ہی ایمان کے بھی دو بازو ہیں جن سے مومن اڑ کر بارگاہ الہی تک پہنچتا ہے ایک بازو ہے مومنوں سے محبت اور دوسرا بازو ہے بے ایمانوں سے عداوت و نفرت جس میں ان دونوں چیزوں میں سے ایک کی کمی وہ مومن نہیں ان منافع نے کفار سے محبت کی تو رب کریم نے جو ہے انہیں اوندھا کر دیا جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی ایسے ہی ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی محبت اخیار اور محبت اشرار آپس میں زدے ہیں اور اجتماع زدین ناممکن ہے جو دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی شمال جنوب مشرق مغرب اکٹھے نہیں ہو سکتے اندھیرا اجالا اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اجتماع زدین ناممکن ہے جو چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ تک پہنچے وہ اپنا دل محبت اغیار سے پاک کرے ناپاک جسم مسجد میں نہیں آ سکتا ایسے ہی ناپاک دل مسجد قرب میں نہیں پہنچ سکتا ناپاکوں کی محبت دل کو ناپاک کر دیتی ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بردے دے تاکہ اس میں دوسری جگہ ہی نہ رہے آمین صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جیسے غذا اور دواؤں کی تاثیریں مختلف ہیں کوئی غذا دوا مقوی دل ہے کوئی مقوی دماغ تو کوئی مقوی اعصاب ایسے ہی نیک اعمال کی تاثیریں مختلف ہیں چنانچہ نماز روزہ وغیرہ مقوی عرفان ہیں اور اللہ والوں سے محبت مقوی ایمان اور جیسے بعض دوائے مضر ہیں بعض مہلک تقبولین سے بے تعلق ہو جانا ہلاکت ایمان کا باعث ہے اللہ تعالی نے ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ان کو عہدہ کرنے کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ انہوں نے حضور سے تعلق توڑ لیا تو نبی پاک علیہ السلام سے منہ مو موڑ کر کعبہ پہنچ جانا وہاں حاضر رہنا خدا کی پھٹکار کا باعث ہے دیکھو وہ منافقین حضور کو ناراض کر کے مکے جو ہے وہ پہنچ گئے اللہ تعالی نے انہیں پھٹکار فرمایا اور ہر چیز اس کی دکان اس کی منڈی سے ملتی ہے گوشت کی دکان سے کپڑا نہیں ملتا کپڑے کی منڈی میں زیور نہیں حاصل ہوتا اسی طرح ایمان ملنے کی دکان ایمان کی منڈی سرکار کا آستانہ ہے ایمان نہ قرآن سے ملتا ہے نہ کاعبے سے نہ مسجد سے یہ صرف حضور سے ملتا ہے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہم کسی کافر کو قرآن یا نماز پڑھا کر کعبے میں بیچ کر مسلمان نہیں بناتے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں جس میں اللہ رسول کا نام ہے ہائے ہائے اللہ تعالی ایمان کی لذت جو ہے وہ نصیب فرمائے آمین میرا رب ارشاد فرماتا ہے وق دو تکا انتھ منیہ اولی احتھا جروی سبی وق تم بجت ولا تخی دن ولی یوم ولا نجمہ کنزلیمان وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک ہو جاؤ تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑے پھر اگر وہ منہ گھیرے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو کسی کو دوست نہ ٹھہراؤ نہ مددگار از نہ یقین بئ نہ صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فنقاتلوکم فانع تزلوکم فلم یقاتلوکم وعلقو علیکم السلم فما جعل الله لکم علیہ سبیلا مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہوں کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے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 تو پہلے بعض مسلمانوں کی سادگی کا ذکر تھا کہ وہ منافقوں کے مرتد ہو جانے کے باوجود ان کی پچھلی کلمہ گوئی سے دھوکہ کھا کر انہیں مسلمان ہی سمجھے جا رہے تھے جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں میں نے چند باتیں عرض کی ہیں تو اس آیت کریمہ میں کفار کی عیاری کا ذکر ہے ان کی مقاری کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسے پکے کافر ہو چکے ہیں کہ خود ان کا ایمان چھیننے کی فکر میں ہیں مقصد یہ ہے کہ ان سے ہوشیار رہو پہلے مسلمانوں کو ان مرتدین منافقین کے ایمان سے مایوس فرمایا گیا تھا اب اس مایوسی کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ کفر میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خود تو مسلمان کیا ہوتے تم کو اپنی طرف کھینچنے کی فکر میں ہیں پہلے بتایا گیا تھا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا اب اس گمراہ کر دینے کی وجہ بیان ہو رہی ہے تعلیٰ نے بلا وجہ یا دشمنی سے گمراہ نہیں کر دیا بلکہ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو پہلے منافقین کے کفر و ارتداد کا ذکر ہوا کہ وہ سب مرتد ہو چکے اب ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ ان میں سے بعض واجب القتل ہیں کہ جہاں ملیں انہیں مار دو اور بعض واجب القتل نہیں ان سے تعارض طے کرو تا مگر دوستی کسی سے نہ کرو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 کہ اے مسلمانوں تم تو اپنے سیدھے پن سے ان مرتدین کی گزشتہ کلمہ گوئی سے دھوکہ کھا رہے ہو اور انہیں مسلمان سمجھے بیٹھے ہو ان کا تو یہ حال ہے کہ پہلے ہی کلمہ پڑھ کر تمہارے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ تم میں گل مل کر تم کو کافر بنا لیں یا اب وہ اس تمنا و آرزو میں ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تو تم اور وہ کفر میں برابر ہو جاؤ لہذا ہوشیار رہو انہیں اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ایمان لا کر کے ساتھ مدینہ یا پانک کی طرف ہجرت نہ کریں تو یہ اخلاق والی ہجرت ان کے ایمان کی دلیل ہوگی اگر وہ ایمان و ہجرت سے منہ مو موڑیں اس طرف توجہ نہ کریں تو تم آئندہ انہیں جہاں بھی پاؤ شل میں یا حرم میں جنگ کی حالت میں یا اس کے علاوہ انہیں پکڑو اور مار دو انہیں دوست بناؤ نہ مددگار یعنی ان سے کسی کام میں مدد نہ لو خصوصاً جہاد وغیرہ دوسری عبادات میں البتہ تین صورتیں وہ ہیں جن سے ان مرتدین کی جانیں بچ سکتی ہیں ایک یہ کہ جن کو سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ نیوٹرل غیر جانبدار ہیں اور جو ان کی پناہ میں پہنچ جائے اسے تمہاری طرف سے امان ہو اگر یہ مرتدین ان کی امان لے لیں تو یہ بچ جائیں دوسری صورت یہ کہ کوئی کافر قوم آئندہ تم سے یہ معاہدہ کرے کہ وہ غیر جانبدار رہے گی اور ان کی امان میں آنے والا امن پا جائے گا یہ مرتدین ان کی پناہ میں پہنچ جائیں تم بھی ظاہر ہے کہ بچ جائیں گے اور تیسری صورت یہ کہ یہ مرتدین خود تم سے غیر جاننے کا معاہدہ کر لیں اور تم سے سلاح کر لیں ان تین صورتوں میں تم کو ان کے قتل کی اجازت نہیں رہی چوتھی صورت یہ کہ وہ مرتدین ان تین تدمیروں میں سے کچھ بھی نہ کریں تو وہ جہاں پائے جائیں قتل کر دیے جائیں تو بہرحال تفسیر روح معانی وغیرہ کے قول میں یہ تمام صورتیں منسوخ یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب مرتد بہرحال قتل ہوگا اس کے بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ دوبارہ اخلاص سے مسلمان ہو جائے اور تمام مفسرین کے نزدیک تیسری صورت یقینا منسوخ ہے کہ مرتد سے صلح ہرگز درست نہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کزاب اور اس کے متبعین سے سلح نہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین اور مسلمہ قذاب کے متبعین پر صرف جہاد کیا ان کے دل میں ان مردودوں سے صلاح وہم بھی نہ آیا حضرت صدیق اکبر کی زندگی پاک اس آد کی زندہ جاوید بولتی تفسیر ہے غرض یہ کہ قرآن کو سمجھو ان حالات کی روشنی میں تو کسی مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش کرنا یا کافر بنانا کفر ہے فقہاء فرماتے ہیں کہ جو کسی عورت کا نکاح توڑوانے کے لیے اسے کافر ہو جانے کی تلقین کرے تو عورت کافر بنے یا نہ بنے یہ تلقین کرنے والا کافر ہو گیا اس مسئلے کا ماخذ یہ آیت بھی ہو سکتی ہے اور اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے نہ اس کے لیے جزیہ ہے نہ غلام بنانا یا اسلام نہ غلام بنانا یا اسلام ہے یا قتل تو بس دو ہی باتیں ہیں تو بہرحال اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاد رکھے مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے اگر سے قوم ملک خاندان پیچید برابر ہوں لیکن برابر نہیں ہو سکتے ہاں کافر کافر برابر ہیں لیکن مسلمان اور کافر یہ دونوں جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اگر کوئی کلمہ کو علامت کفر اختیار کرے تو کافر ہوگا اور جہاد کے موقع پر مار دیا جائے گا جو معاہدے کفار سے کیے گئے ہیں ظاہر ہے وہ بھی پورے کیے جائیں گے بدہدی کسی سے جائز نہیں ہے مرتد کو تبلیغ اسلام ضرور کی جائے گی اور اسے دوبارہ مسلمان ہو جانے کا موقع دیا جائے گا اسے قتل میں جلدی نہیں کی جائے گی اور یہ بھی جو قتل کرنے کا حکم ہے یہ عام مسلمانوں کو نہیں یہ قاضی اسلام کو ہے قاضی اسلام فیصلہ دے گا یہ نہیں کہ عام مسلمان قتل کرتے پھریں اس یہ چیز ناجائز ہے قاضی اسلام ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو قتل کرنا ہے وہی وہ حکم دیتا ہے وہی وہ آرڈر کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی کن ایمانی کفار کے دلوں میں رعب کا سبب بن جاتی ہے اور یہ رعب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ شان عطا فرمائے جو کہ مسلمانوں کی ہے اب تو بہرحال مسلمانوں کی حالت اس وقت بہت خراب اور اغیار کا روب ہمارے دلوں پر ہے مسلمانوں کا روب دشمنوں پر نہیں یہود و نصارا پر نہیں ارشاد خدا بندی ہے ستو آخَرِينَ نیڈو نہ منو کم قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى مل ستی ارکی سوفی ہل یا تلو کم ولکم و یقو عید فخم وقت جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبینہ ترجمہ کنزلیمان اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر ادھے گرتے ہیں پھر اگر وہ تم سے کنارا نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالے اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں سری اختیار دیا دوبارہ ترجمہ سمات فرمالیں اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرح پھیرے تو اس پر آوندھے گرتے ہیں پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں سریح اختیار دیا تو پہلے ان مرافقین کا ذکر تھا جو ایک بار کلما پڑھ کر مرتد ہو گئے اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا وتیلا ہی یہ ہے کہ کبھی مسلمان ہو گئے اور کبھی کافر پہلے ان کو فار کا ذکر تھا جن کو قتل کرنا ممنوع ہے اب ان کو فار کا ذکر ہے جن کو قتل کرنا جائز بلکہ ضروری ہے سیدنا عبد اللہ ابن عباس و مجاہد ردی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ غطفان اور بنی عبدودار کے کچھ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کلمہ پڑھتے اور کہتے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں جن چیزوں پر تم ایمان لائے ان پر ہی ہم ایمان لائے اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو کہتے کہ مسلمان سانپ بچھو کی طرح خطرناک ہیں بلا ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ہم تو پہلے بھی تم میں سے تب بھی تم میں سے ہیں اور آئندہ بھی تم میں ہی رہیں گے ان کا یہ ہی طریقہ تھا ہمیشہ یہ ہی کرتے تھے اور اسے اپنی پالیسی و عقل مندی سمجھتے تھے ان کے متعلق آئے تھے کریمہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ اجازت بھی دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو تعلیم یہ ہے جی کہ اے مسلمانوں تم یہاں بہت قسم کے دشمنوں میں گرے ہوئے ہو ایک تو تمہارے دشمن وہ لوگ تھے جن کا ذکر ہو چکا دوسرے تمہارے چھپے دشمن وہ بنی اسد طفان بنی عبد الدار کے لوگ ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی کہ تم سے انہیں کچھ کھٹکا ہو نہ اپنی کافر قوم سے کچھ کھٹکا ہو وہ ظاہری کلمہ پڑھ کر تمہیں مطمئن کر دیتے ہیں اور مگر ان کا امن تم کو مطمئن کر کے جاتے ہیں لیکن اگر ان کی قوم ان کو تم سے لڑنے کی دعوت دے تو اندھا دند اسے قبول کر کے تمہارے مقابل آ جاتے ہیں ان کے دل میں نہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کیا کہہ چکے ہیں نہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اس بد عہدی کا نتیجہ کیا ہوگا ان کے متعلق رب کا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ اگر یہ لوگ تم سے لڑائی کرنے سے نہ بچیں اور تمہارے پاس آ کر گزشتہ پر ندامت آئندہ صلح نہ کریں اور تمہارے ساتھ لڑنے بڑھنے سے ہاتھ نہ روکیں تو پھر ہماری طرف سے تم کو بھی اجازت ہے کہ جہاں کہیں تم کو ملیں انہیں پکڑو اور مارو تم پر کوئی روک ٹوک نہیں خلاصہ یہ ہے کہ کفار چار قسم کے ہیں ذمہ کفار جو مسلمانوں کی رعایا ہوں مستامین وہ کفار جو ہمارے ملک میں چند روز کے لیے امن لے کر آئیں وہ حربی کفار جو ان دونوں قسموں سے نہ ہوں مگر ان سے کچھ مدت کے لیے ہماری صلح ہو گئی ہو وہ حربی کفار جن سے ہماری نہ کوئی صلاح ہے نہ معاہدہ آخری قسم کے کفار کا قتل جائز پہلی تین قسم کے کفار حرام تو بہرحال مومنوں کفار دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا دو طرف ملتے جلتے رہنا منافقت ہے اور ایسا شخص منافق ہے خطرناک منافق سے اگر کوئی علامت کفر پائی جائے خصوصا جہاد میں کفار کی مدد کرنا مسلمانوں کی مخالفت کرنا تو اس کا قتل جائز ہے کہ اب وہ کھلا کافر یا مرتد ہو گیا اس آیت نے تمام ان آیات کو منسوخ فرما دیا جن میں کفار سے نرم چشم پوشی بے توجہی کر لینے کا حکم تھا یہ آیت محکم ہے تا قیامت اس پر عمل ہے جو اسے ناقابل عمل مانے اور جہاد کو منسوخ قرار دے وہ کافر ہے جہاد اسلام کا دائمی حکم ہے اور محترم مہینوں یعنی رجب شوال زیقاد ذیل زی حج میں جہاد حرام ہونا بھی اس آیت سے منسوخ ہو گیا اب ہر وقت قفار سے جہاد درست ہے اب دیکھیں نا محرم کا مہینہ ہے جو کہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو رجب شبوال ذیقات اور ذیل حج یہ چار مہینے ہیں تو ان چار مہینوں میں بل اگر حملہ کر دے دشمن تو کیا مسلمان فوج یہ کہے گی کہ دی ارمت والا مہینہ ہے جو مرضی کر لو اور بعد میں جی ہے ہم آپ کا حساب کتاب کر لیں گے تو آج کل تو اتنے جدید جو ہیں وہ آلات جنگ ہیں میزائل وار ہے آج کل کی کہ ظاہر ہے کہ بہت کم وقت میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کر دیا جاتا ہے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تو اب حرمت والے مہینوں میں بھی اگر جو ہے جنگ ہو جائے تو جنگ کا حکم ہے اور اس آیت مقدسہ سے ہی حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ اگر مسلط ہو جائے یا جہاد فرض ہو جائے تو جہاد کیا جائے گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کن مینم یق طین اللہ قطع ومن قتل مؤمنا خطان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فتح ری رکبتی میتیجم مسل متم علا اہلی ائن سو فیمین اڑد ویلکھ وہو میم فتح رکبتی می ان کیا نیسا کم فدیت فصیام شاہ وعینی مت عین اللہ ولا علی من حکیمہ ترجمہ کنظلیمان اور مسلمان کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مسلمہ مملوکان آزاد کرنا ہے فتحر رقابات مینا تم وادیا تم مسلمات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 اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سے پرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے تو شان نزول میں چند روایتیں ہیں آپ سماعت فرما لیں عیاش ابن ربیعہ جو ابو جہل ابن ہشام اور احمد ہشام کے ماں شریکے سوتیلے بائی تھے حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مکے میں مسلمان ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے پھر کفار کے خوف سے مدینے پہنچ گئے حضرت عیاش کی والدہ کو عیاش سے بڑی محبت تھی اس نے ابو جہل و حارف سے کہا جو اس کے بیٹے تھے کہ جب تک میں عیاش کو نہ دیکھ لوں نہ کچھ کھاؤں نہ پیوں نہ سائے میں بیٹھوں اسے بلا کر لاؤ یہ دونوں ابو جہلو حارث نے اپنے ساتھ حارث ابن زید بن ابی امیہ کو لے لیا یہ تینوں, یہ تینوں جو ہیں مدینے پہنچے اور انہوں نے عیاش کو پا لیا ان سے ماں ما کا حال بیان کر کے انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ گھر چلو اور ماں کی جان بچاؤ اور ہم اللہ تعالی کو جامن دیتے ہیں کہ تم کو دین کی آزادی دیں گے جو دین چاہو اختیار کرو تو عیاش نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے حدود مدینہ سے باہر نکل کر ان تینوں نے ان کی مشکیں جو ہیں وہ مشکیں جو ہیں وہ باندھ دی اور ہر ایک نے سو سو کوڑے نے قیدی کی شکل میں مکے لائے ان کی ماں بولی کہ جب تک تم اسلام نہ چھوڑ دو تم کو نہ کھلواؤں گی نہ سائے میں رکھوں گی چنانچہ یہ یوں ہی بندے ہوئے بھوکے پیاسے دھوپ میں ڈال دیے گئے آخر جب جان سے تنگ آ گئے تو بظاہر کفر اختیار کیا حارث ابن زید نے بطورہ تانا کہا کہ اگر اسلام جھوٹا دین تھا تو تم اتنے روز تک گمراہ رہے اور اگر سچا دین ہے تو تم اب گمراہ ہو گئے یاش بولے یہ دونوں ابو جہل و حارث تو میرے سو تیرے بھائی ہیں مجھے جو چاہیں کہیں تم ہمارے معاملے میں دخل دینے والے کون اللہ کی قسم جب بھی میں تم کو اکیلا پاؤں گا قتل کر دوں گا ادھر حضور علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی موقع پا کر عیاش مسلمان ہو کر مدینے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حارث ابن زید بھی مسلمان ہو کر مدین حضور کی خدمت میں آ گئے حارث ابن زید کی اسلام کی خبر حضرت عیاش کو نہ تھی مسجد قبا شریف کے پاس عیاش نے حارث کو دیکھا تو قتل کر دیا لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا یہ تو مسلمان ہو چکے تھے تب ان کو بہت افسوس ہوا بار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سید اللہ تعالی ہو ایک لشکر میں تشریف لے گئے آپ دوران سفر میں استنجیا کے لیے گئے تو ایک شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہا اس نے کلمہ پڑا سمجھے کہ یہ بکریاں بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ چرانا نہیں کلمہ چرا رہا تھا بکریاں چرا رہا تھا بکریاں بچانے کے لیے کلما پڑ رہا ہے اسے قتل کر دیا بکریوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد یہ واقعہ بار گاہر میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کفارہ اور بیگیت کا حکم دیا گیا تو یہ بکریاں چرانا بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ لشکر میں تھے تو دوران سفر لشکر میں ظاہر ہے کہ کفار کے مال پر اس طرح قبضہ کرنا جبکہ کفار کے سے ملاقات ہو ان سے جنگ ہو یا رستے میں ان کے اموال ہو تو قبضہ کیا جا سکتا ہے حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ غزوہ عہد میں حضیفہ ابن یمان حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے غازیان عہد نے حضرت یمان کو مشرق سمجھ کر گھیر لیا اور قتل کرنے لگے حضرت حزیفہ کہتے رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں کسی نے نہ سنا اور انہیں قتل کر دیا تو حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ اللہ کا تمہیں بخشے تم نے ایک بندہ مومن یعنی میرے باپ کو قتل کیا پھر یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو حضور علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اس پر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قطر خطا کی تین صورتیں بیان کی ہیں سماعت فرما لیں ان تینوں کے احکام تفصیل وار ارشاد فرمائے ایک یہ کہ مسلم قوم کا مسلم آدمی مسلمان کے ہاتھ ان مارا جائے مسلم قوم کا مسلم آدمی مسلمان کے ہاتھ خطا ان مارا جائے دوسرا یہ کہ کفار حربی قوم کا مسلمان آدمی مسلمان کے ہاتھوں خطا ان مارا جائے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ کفار حربی قوم کفار حربی قوم کا مسلمان آدمی مسلمان کے ہاتھوں خطاعن مارا جائے تیسرے یہ کہ ذمہ یا مستمن کفار قوم کا قوم کا کافر آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں خطا مارا جائے تو ارشاد یہ ہوا کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو عمدن قتل کرے مومن کے تو معنی ہے امان دینے والا امان دلانے والا جب اس کے نام میں امان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے نام تو اس کا مومن ہو اور اس کا کام قتل و غارت گری ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو خطا ان قتل کر دے کہ اس کے ہاتھوں کوئی ارادہ یا فعل کی خطا سے مارا جائے اس قتل کا, کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم کا مسلمان آدمی اس سے خطا ان مارا گیا تو وہ قاتل بطور کا ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرے تاکہ حق اللہ ضائع ہونے کا گنا معاف ہو جائے اور ساتھ ہی مقتول کے وارثوں کو خون بہا سو اونٹ اگر یہ نہ ملیں تو ایک ہزار اشرفیاں دے جسے وہ وارثین آپس میں مختول کی کی طرح تقسیم کر لیں اس خون بہا سے مقتول کا قرض بھی ادا کریں اور اس کے ذی فرض و عصبہ وارثوں کو بھی بقدر حصہ دیں ہاں اگر مقتول کے وارث لوگ خون بہا معاف کر دیں یا کل یا بعض تو ان کی اپنی مرضی کیونکہ خون بہا ان کا اپنا حق ہے جسے وہ مواف کر سکتے ہیں لیکن اگر مقتول تو مومن تھا مگر اس کی قوم کافر حربی تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جہاد وغیرہ میں مارا گیا تو اس کی جزا صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اس میں دیت نہیں کیونکہ دیت میت کے وارثوں کو ملتی ہے اس مقتول کا وارث کو تھا ہی کہ کفار مومن کے وارث نہیں ہوتے اور اگر مقتول کافر قوم کا کافر ہی فرد تھا مثلا ضمی یا مستمن تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں خطان مارا گیا تو اس کی جزا یہ ہے کہ یہ قاتل بہت جلد اس کی دیت اس کے وارثوں کو ادا کرے جسے وہ آپس میں بطور نیراش بانٹ لیں اور خلاف معاہدہ حرکت صادر ہو جانے کی وجہ سے قفارے کے طور پر ایک مومن غلام یا لونڈی آزاد کرے ہاں اگر اسے غلام نہ ملے نہ اس کی قیمت اس کے پاس ہو ہو کے خرید کر آزاد کر دے تو یہ قاتل سلاؤڈی غلام کے اعبز دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے کے بیچ میں افطار نہ کرے بلکہ اسے دیت تو بہرحال مگر دیت تو اسے بہرحال دینی ہوگی وہ کسی صورت سے معاف نہیں ہو سکتی تو یہ احکام ہمارے لیے بطور توبہ رب کی طرف سے ہیں ان پر ضرور عمل کر کے اپنی عاقبت درست کر لو جان لو کہ اللہ تعالی علیم ہے اس کے کام علم و حکمت پر مبنی ہیں لہذا بغیر چون چرا قبول کر لو بجائے بحث کرنے کے عمل کرو تو اس حالت مقدسہ کا مفہوم اور کچھ مدد تفسیری نکات تو یہ ہیں بہرحال قتل کی صورتیں کیا ہیں یاد رکھیں کہ کچھ اس پر بھی گفتگو ہو جائے قتل کی تین صورتیں ہیں ان کو یاد رکھیے گا قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا قتل شب عمد اور قتل خطا یہ تین ہوتے ہیں اور قتل عمد جو ہے یہ ہے کہ قاتل قتل کے ارادے سے ایسے ہتھیار سے قتل کرے جو قتل کے لیے بنایا ہو اب جیسے چاقو چھوڑی تلوار یا آج کل پسٹل ریوالور وغیرہ وغیرہ اس قتل میں بعض صورتوں میں کساس واجب ہوتا ہے یا دیتہ جو فوراً قاتل اپنے مال سے ادا کرے اور قتل شب عمد یہ ہے کہ انسان با ارادہ قتل کسی ایسے ہتھیار سے قتل کرے جو قتل کے لیے نہیں بنا جیسے چھڑی ہے یا مطلب پتھر ہے چھوٹا سا یا نازک جگہوں پر اتنا مارا ہے کسی کو کہ وہ مر گیا ہے اب اس میں بلے ارادہ بھی تھا لیکن چونکہ کسی ایسے ہتھیار سے نہیں مارا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لہذا یہ قتل شب عمد ہے اس میں کساس نہیں ہوتا بغیر دیت ہوتی ہے تو اب یہ دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھیے گا پہلی صورت ہے قتل عمد کہ قاتل قتل کے ارادے سے کسی ایسے ہتھیار سے قتل کرے جو قتل کے لیے بنایا ہو تو اس میں بعض صورتوں میں کہ ساس واجب ہوتا ہے اور یا دیت مغلزہ ہوتی ہے جو فورن قاتل اپنے مال سے عطا کرے اور دوسری صورت قتل شب عمد ہے کہ قتل کے ارادے سے مال لیکن کسی ایسے ہتھیار سے نہیں کہ جو قتل کے لیے بنایا گیا ہو کسی اور چیز سے مار دیا اور قتل خطا تیسری قسم ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شکار یا مشرق کو مار رہا تھا کہ مسلمان کے لگ گئی یعنی کسی جانور کو گولی ماری جی لیکن نشانہ بہک گیا وہاں کوئی مسلمان گزر رہا تھا اس کو لگ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا یا یوں سمجھ لیں بھی زمانہ کے ایکسیڈینٹ ہو جاتے ہیں یعنی ہم اگر گاڑی چلا رہے ہیں کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے تو خدا نا خواصہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اچانک وہ سامنے آ گیا اور اس کو قابو نہیں تھا قتل ہو گیا وہ بےچارہ مارا گیا تو بہرال قتل خطا جو ہے اس میں ارادہ نہیں ہوتا ظاہر ارادہ نہیں تھا تو اب وہ مر گیا جی یا کسی مسلمان کو کافر حربی سمجھ کر قتل کر دیا اسے خطا انفل ارادہ یا خطا انفل قصد کہتے ہیں اس میں قاتل کے اصبہ وارثوں پر دیت خفیفہ تین سال میں ادا کرنا لازم ہے تین سال تقسیمہ مدت یہ ہے تو یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لاٹھی غلیل سے مارنا یا گھونسا پھپڑ یا گلا گھونٹ کر ہلا کرنا قتل عمد نہیں قتل عمد میں قتل کے لیے بنایا ہوا ہتھیار ضروری ہے بیت کا بیان دیت کیا ہے کہ خون نا حق کا معاوضہ معاوضہ مالی جو بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے اسے دیت کہتے ہیں اب دیت دو قسم کی ہوتی ہے دیت مغلزہ دیت خفیفہ دیت مغلزہ یہ ہے کہ قاتل کی طرف سے مقتول کے وارثوں کو سو اونٹ اس طرح دیے جائیں کہ ان میں تیس حقہ تیس جزوا اور چالیس جو ہے وہ خلفہ خلیفہ یعنی حاملہ اونٹ نیا ہوں یہ جو ہے نا یہ اونٹوں کی عمریں اور ان کا حساب کتاب ہے تو مخصوص قسم کے مطلب اونٹ ان کی عمریں اور ان کا جو ہے وہ حاملہ ہونا یا نہ ہونا پکا اور جرمانہ جو ہے زہرے کے بیان ہو گئے یہ دیت مغلزہ قتل عمد میں واجب ہوتی ہے جب کہ کے وارثین کی معاف کر دیں دیت لینے پر راضی ہو جائیں یہ دیت مغلزہ قاتل اپنے مال سے فوراً ادا کرے گا لیکن اگر کساس لے لیا تو ظاہرہ فری نہیں ہے اور قتل شب عمد میں بھی یہی دیت مغلزہ ہے مگر یہ دیت قاتل کے اسبہ وارثوں پر واجب ہوگی جو وہ تین سال میں قسط وار ادا کریں گے اگر فوراً کر دیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن قسط وار میں بھی تو تین سال میں ادا کریں اور دیت خفیسہ یہ ہے کہ قاتل کی طرف سے مقتول کے وارثوں کو بیس دنتے مقاص یعنی ایک سالہ اونٹنیاں اور بیس چار سالہ اونٹنیاں ادا کی جائیں تو یہ جزاں کہتے ہیں یہ بھی سو ہوئی مگر پانچ حصے میں منقسم ہو کر یہ دیت خفیفہ کی صورت میں قاتل کے اصبہ وارسوں پر تین سال کے عرصے میں واجب ہوتی ہیں ہر سال تہائی دیت اگر قاتل اونٹ نہ پائے تو ایک ہزار اشرفیاں یا دس ہزار درہم ادا کرے ہم احناف کے ہاں مقتول مسلمان ہو یا زنی کافر یا مستامن کافر اور کافر زنی اہل کتاب سے ہو یا مجوسی یا مشرک سب کی بیت یکساں ہے اور اگر مسلمان ان کو فار میں سے کسی کو عمدن قتل کرے تو مقتول کے ورثہ کی لے سکتے ہیں یہ مذہب احناف ہے اور امام شافعی رضی اللہ تعالی ہو کے ہاں کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کر سکتے اور ان کے ہاں ضمنی کافر اگر اہل کتاب ہے تو اس کی دیت ہائی ہے یعنی تینتیس اونٹ اور اگر مجوسی یا مشرک ہے تو اس کی دیت پانچواں حصہ یعنی بیس اونٹ نیز امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں عورت و مرد بچہ جو ان سیت یکساں ہیں تو ان مسائل میں فریقین کے دلائل قطب فکر میں بہرحال موجود ہیں تو قتل کا کفارہ ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے اور یہ غلام یا لونڈی خود قاتل اپنے مال سے آزاد کرے اس کا بوجھ وارثوں پر نہ ہوگا یہ کفارہ تین صورتوں میں واجب ہوتا ہے یعنی مسلمان کو خطا ان قتل کر دیا تو یہ کفارہ بھی دے اور دیت بھی ادا کرے ہر بھی کافر قوم کے مسلمان آدمی کو مار دیا تو صرف کفارہ ادا کرے ذمی یا مستمن کافر کو خطا ان قتل کر دیا تو یہ کفارہ بھی دے اور دیت بھی ادا کرے یاد رکھے کہ اگر غلام نہ ملے یا نہ مل سکے تو قاتل اس کے عوض دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا یہ قرآنی مسائل خوب خیال میں رہیں شاید کبھی اللہ اکبر شاید کے اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ اسلام کا راج ہوگا اسلام کا راج ہوگا انشاء اللہ جب بھی ہوگا نظام مصطفی ہوگا انشاءاللہ اللہ تو یہ مسائل کام آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے ہم کو اسلام کا راج دکھا دے آمین اللہ امین تو بہرحال عام طور پر یہ مسائل بیان نہیں ہوتے لیکن چونکہ آئے تھی تو وہ سوچا کہ چند مسائل اس زمن میں ارض کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ خطا سے معاف فرمائے اور غلطی کوئی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمین تو آیت نمبر بانوے تک جو ہے وہ درس ہو گیا ہے تو اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ اللہ تبارک کا بطالہ آیت نمبر نائنٹی تھری سورہ نساء سے ہم درس کا آغاز فرمائیں گے